بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا المدثر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اے چادر اوڑھنے والے صورت المزمل کی پہلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو المزمل کا خطاب ازراہ لطف و محبت دیا ہے مدثر کے بارے میں بھی یہی بات صحیح ہے یعنی یہاں بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب سے لطف و محبت نوازا ہے اللہ تعالیٰ آرام کو چھوڑ دیجیے اور پوری ہمت و نشات کے ساتھ مکہ کے مشرقین کو عذاب نار سے ڈرائیے اور اپنے رب کی عظمت کی بریائی بیان کیجیے اور مشرقین سے کہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے تم اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو اور کسی کے سامنے دستے سوال نہ پھیلاؤ اور اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھی اس آیت میں کپڑوں سے مراد تمام اعمال ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ اپنے تمام اعمال کو نام و نمود ریاکاری، نفاق کبر و غرور اور غفلت و کاہلی سے پاک و صاف رکھیے اور کپڑوں کو پاک رکھنا اس میں بدرج اولا داخل ہے اس لیے کہ اعمال کی پاکیزگی میں یہ بھی داخل ہے یہ بھی جائز ہے کہ کپڑوں سے مراد کپڑے ہی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہر وقت تمام نجاستوں سے اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیے بالخصوص جب آپ نماز پڑھیے اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو باطنی پاکیزگی بدرجہ اولا مطلوب ہے اور جن بتوں کی عبادت آپ کی قوم کرتی ہے ان کے قریب بھی نہ جائیے اس لیے کہ وہ ناپاک اور پلید ہیں صورت الحج آیا تیس میں آیا ہے فج تن برج سمن الم لوگ رجز یعنی بتوں سے بچو عربی زبان میں رجز اور رجس دونوں کا ایک ہی معنی ہے یعنی قبیح اور گندی چیز یہ بھی ممکن ہے کہ رجز سے مراد تمام برے اقوال و افعال ہوں یعنی آپ تمام چھوٹے بڑے اور ظاہر و باتن گناہوں سے قطعی طور پر الگ رہیے مکاری میں اخلاق کو اپنائیے اور مشرقوں کے اخلاق سے دور رہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجز اور رجز کے دونوں ہی مفہوم سے بالکل پاک تھے اس لیے مقصود یا تو دوسروں کو اس کی نصیحت کرنی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کرنی ہے کہ آپ بتوں سے اور تمام گناہوں اور برے اخلاق سے کنارہ کشی پر دوام برتیے اور لوگوں کے ساتھ دینی یا دنیاوی احسان کر کے اسے جتائیے نہیں اور آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ آپ نے فلاں پر بڑا احسان کیا ہے بلکہ جتنا ہو سکے بھلائی کیے جائیے اور اسے بھول جائیے اور اس کے اجر و ثواب کی امید اللہ رب العالمین سے رکھی گویا آپ کا حال ایسا ہو کہ جس پر احسان کیا ہے اور جس پر نہیں کیا ہے دونوں ہی آپ کی نظروں میں برابر ہوں بعض مفسرین نے ولا تمن تستقر کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اس نیت سے نہ دیجئے کہ وہ آپ کو اس کے بدلے اس سے زیادہ دے اس اعتبار سے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگا اور دعوت اسلامیہ کی راہ میں آپ کو مخالفین کی جانب سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اپنے رب کی مندی کی نیت سے صبر کیجیے مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا حکم دیا ان تمام پر آپ نے عمل کیا لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا قرآن کریم کی سریح اور واضح آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے تمام مقاصد الہیہ کو بیان کیا اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کی اور مخلوق کو رب العالمین کی تعظیم کی دعوت دی اپنے ظاہری اور باتنی تمام اعمال کو گندگیوں اور آلودگیوں سے یکسر پاک رکھا بتوں گناہوں اور برے اخلاق سے ہمیشہ دور رہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ نے لوگوں پر احسان عظیم کیا اور ان سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رضا کی خاطر زندگی بھر اس کی بندگی کی گناہوں سے پرہیز کیا اور دعوت کی راہ میں جو تکلیف بھی پہنچی اسے برداشت کیا اور اس باب میں ارالعظم امبیا اور رسول پر فوقیت لے گئے